شہید اسلام ڈاٹ خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم وقال اللہین کافر منکرین قیامت کا شکوا اور کہا کافروں نے کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور باپ دادہ ہمارے کیا ہم نکالے جائیں گے لقد ویدنا میاں اس قسم کی باتیں پرانی چلی آ رہی ہیں البتہ یہ وعدہ دے گئے ہم اس کا ہم باپ دادا پہلے سے نہیں یہ مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی بے صنعت باتیں ہیں, نہ مانو ان کو رو جواب الزامی. پہلا پہلا جواب تھا الزامی ان کو کہو جیسے تم من کے نا قیامت کے تمہارے بڑے بھی قیامت کے کیا تھے منکر تھے قوم آج قوم سمور فرون وغیرہ ان کا حال دیکھا ہے چلو پھرو زمین کے اندر دیکھو منکرین کا کیا حال ہوا تھا تمہارا بھی ایسے حال ہوگا اس کو کہتے ہیں جواب الزامی فرما دیجئے چلو پھرو زمین میں دیکھو کیسے تھا انجام مجرمین کا آہ جو من تھے قیامت کے پھر حضور کو تسلی دی کہ بلا تضن علیہم اے میرے محبوب یہ اگر نہیں مانتے ایسے اونٹ پٹانگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں تسلی نہ غمگین ہوئے ان کے اوپر اور نہ ہوں آپ تنگی سے غصے کے شرارتیں کرتے ہیں بےکول و نمتاح الواد یہ بھی شکوہ ہے منکرین کا وہ قیامت کے بارے میں تھا اب کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ عذاب کا اگر ہو تم سچے آگے کول اصا جواب شکوہ آپ فرما دیجئے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ عذاب ابھی جلدی آ جائے گا بڑا عذاب تو قیامت میں ہوگا کچھ نہ کچھ عذاب تم پہ جلدی آ جائے گا تو کب آیا ان کے اوپر عذاب کوئی مقام بدر میں آیا یا نہیں ستر قتل ہوئے ستر گرفتار ہوئے آپ فرما دیجئے جواب شکوہ امید ہے کہ قریب ہوگا واسطے تمہارے بعض وہ عذاب جس کو جلدی مانگتے ہو عذاب کا حصہ نیچے بادر لکھو باد اللہ بادر میں قتل ہوئے و ربق رضو فضل حکمت آخر باقی تم کہتے ہو کہ عذاب جلد دیا جلدی آئے جلدی آئے اس میں ہی کمتے ہیں اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے محلت دیتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائے محلت دے رکھی ہے سمجھنے کے لیے بے شک رب تیرا البتہ صاحب فضل کا لوگوں پہ لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے اس کو غنیمت سمجھیں تاخیر کو بھائی نہ ربا کا اضالا شبو باقی ایسے یہ نہ سمجھو اللہ تعالی نے جو محلہ دیر کی ہے کافروں کو کہ سمجھ جائیں اس سے کافر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالی کو ہمارے اعمال کا علم نہیں ہمارے شرارتوں کا علم نہیں علم تو ہے اس لیے آگے اس ساتھ علم کا بیان ہے بھائی رب سمجھ آ گیا کہ تاخیر کو اس پہ نہ محمول کرو کہ خدا کو تمہارے اعمال کا علم نہیں علم ہے بھائی نہ ربا کا اظہار شبو بے شک رب تیرا جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یہ اس ساتھ علم ہے بالکہ نہیں کوئی غائب ہونے والی چیز آسمانوں میں زمینوں میں اللہ کی کتاب مگر لوہے محفوظ کے اندر ہے اور یہ چیزیں کون بیان کرتا ہے قرآن یہ چیزیں کس نے بیان کی ہیں قرآن میں اس لیے قرآن کی آگے صداقت بیان ہو رہی ہے ترغیب قرآن بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے حقیقت ظاہر کرتا ہے بنی اسرائیل پہ اکثر ان چیزوں کی جو اختلاف کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے عقائد اعمال جن کے اندر اختلاف تھا قرآن نے ان کی بھی وضاحت کر دی کہ فلاں چیز سچی فلاں چیز غلط تو تمہارا جو انکار کیا متوار ہے اس کے بارے میں بھی قرآن صحیح رہنمائی کر رہا ہے آج و ہدایت پہ بہ ان اللہ حدان قرآن پاک ہدایت ہر ایک کے لیے اور رحمت ہے کس کے لیے جو عمل کرتے ہیں مومنین کے اگر اب تم نہیں سمجھتے تو پھر ایک عملی فیصلہ آنے والا ہے یہ تو تھا نا عقلی فیصلہ دلائل کا فیصلہ اب, اب نہ مانو گے تو عملی فیصلہ آ رہا ہے کون سا کوئی قیامت میں رگڑا ملے گا نہیں تو عملی فیصلہ ہوگا دو میں ڈالیں گے اللہ تعالی ان نہ ربا کے یکسی بین ہم. تسلی حضرت کو بے شک رب تیرا عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ساتھ اپنے حکم کے اور عالم جاننے والا ہے لہذا میرے محبوب آپ تب کل کریں اللہ کے اوپر اس لیے کہ آپ حق واضح کے اوپر ہیں باقی ری بات یہ, با یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو ان کی مثال ایسی ہے جیسے مردے ہوں کافروں کی مثال کیسے ہے جیسے مردے ہوں یا بہرے ہوں یا اندھے ہوں سمجھے ان کی مثال اسی طرح ہے ان نقلاس میں المتا وہی تسلی حضرت کو یہ اگر ہدایت پہ نہیں آتے تو ان کی مثال دی گئی تسبیہ دی گئی بے شک تو نہیں سنا سکتا موتا کو تشبی نمبر ایک بے شک تو نہیں سنا سکتا موتا کو تسبیح نمبر ایک ہے کہ موتا سے مراد کون ہے کافر ہے اور نہیں سنا سکتا تو تجوی نمبر دو نہیں سنا سکتا تو بہروں کو پکار جب کہ ول مدبرین پھریں پیٹھ دینے والے بھائی بہرا ہو تمہارے سامنے تو پھر بھی اشارے سے سمجھے گا نا بہرہ ہو اور پیٹھ دے کے جا رہا ہو وہ بات سنے گا اور نہیں سنا سکتا تو بہروں کو پکار جب کہ پھریں پیٹ دینے والے تشوی نمبر کتنی تین اور نہیں تو راستہ دکھانے والا اندھوں کو اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو بھائی اندھے کو ایک دلالت تو کر سکتے ہو پکڑ کے لے جاؤ کہیں لیکن وہ آنکھ سے راستہ دیکھتا ہے اندھا اور نہیں تو راستہ دکھانے والا اندھوں کو ان کی گمراہی سے ان تو نہیں سناتا تو مگر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے ہماری ایتوں کے ساتھ پسو ماننے والے ہیں وہ سنیں گے یہ مومن جو ہیں یہ مطلق سنیں گے یا سننا قبول کا غور کرو ان تو سیاو نہیں سناتا تو مگر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے ہماری ایتوں کے ساتھ اس سنانے سے مراد سنانا قبول کا سنانا نافح جو مفید ہوتا ہے سنانا قوم مسلمون وہ ماننے والے ہیں اب بعض لوگ انہیں یہاں چھیڑ دیا ہے مسئلہ سیوا موتا کا کہ مردہ نہیں سنتے پہلے ہمارا مسئلہ سمجھ لیجیے اس بارے میں حضرت مولانا رشید عام صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے پیر تھے اور علماء دیو کے بڑے سار پرف دار علم دیو کے کو فرماتے ہیں کہ بھائی انبیاء علیہ السلام کا سیما ایک اجماعی بات ہے یقینی بات ہے فتح رشیدی میں لکھا ہوا ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر درود پڑھو سلام پڑھو وہ سنتے ہیں دور سے پہنچایا جاتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تمام اہل سنت والجماعت متفق ہیں حضرت گنگوئی ہی فرماتے ہیں باقی رہا دوسرے مردے وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس کے بارے میں اختلاف ہے حضرت گنگوئی ہی لکھتے ہیں بعض علماء قائل ہیں کہ وہ سنتے ہیں مردہ اور بعض کا کہتے ہیں کہ نہیں سنتے دونوں کے پاس دلائل ہیں اور یہ مسئلہ صحابہ کرام سے مختلفی چلا رہا ہے بعض قائل تھے سننے کے بعض قائل نہیں تھے سننے کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ آگے آئے گا صورت روم میں تقریباً وہاں جواہر القرآن میں یہی بات لکھی ہے کہ مختلف ہے عام کا سننا اہل میں اور دونوں طرف سے اہل حق ہیں دونوں طرف سے دلائل ہیں لہذا عام مردے کے بارے میں کوئی کہے نہیں سنتے تو چپ کر کے کرو جو کہتا ہے سنتے ہیں تو پھر بھی چپ کرو دو وہ دونوں حق پہ ہیں یا نہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے اتفاق ہے کہ وہ سنتے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ انبیاء بھی نہیں سنتے درود و سلام ہمارا تو ان کو آپ سمجھائیں دلائل دیں وہی اہل سنت و جماعت کا یہی مسئلہ کا ہے کہ امبیا علیہ السلام کا سماعی دماعی ہے یہ بات ہی سمجھ ہمارے جو محکمہ ہیں جو بند کے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ عام مردے سنتے ہیں وہ ایسے قائل نہیں ہیں کہ عام مردے ہر بات سنتے ہیں اب ایک آدمی کا باپ مر جائے اور باپ کے قبر پہ جا کے کھڑا ہو کہ ابو جان آج ہم نے حلوا کھایا ہے آج گوشت کھایا ہے تجھے بتا نہیں آیا وہ سنے گا آج میری امی جان کہاں چلی گئی ہے دور چلی گئی ہے سفر پہ سنے گا رپورٹ پیش کرنے آئے تو ہمارے محکین علم کہتے ہیں جو قید ہے اس بات کے کہ مردے سنتے ہیں وہ اتنی قائل ہیں جتنا حدیث سے ثابت ہے کیا اب حدیث ثابت ہے صحیح سے کہ مردوں پہ السلام علیکم کہو تو وہ سنتے ہیں کار لیال خود بخاری میں ہے یس موقع را لل ہے کار سنتے ہیں تو بہارات سننے کے قائل بنو تو عام نہ بنو اتنا بنو جتنا کس سے ثابت ہے حدیث سے علام المانی لکھتے ہیں یس مئو جملہ فی جملہ کا منع یہی ہے جتنا ثابت حدیث اتنا سنتے ہیں یہ تو ہے جی اصل مسئلہ کہ ہمارا کیا ہے اصل مسئلہ باقی ادھر سے یہ کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے وہ کیوں تشبیہ جب جیت جاتی ہے نا تو مشبہ اور مشبہ بیہ کے درمیان ایک وجہ تشبی ہوتی ہے اور وہ وجہ تشبی مشترک ہوتی ہے دونوں کے درمیان میں کہوں زید ان کا اسد زید مثل شیر کے ہے تو کیا کہوں گا زید مثل شیر کے ایسے ہے جیسے شیر کا دم ہے زید کا بھی دم ہے ٹھیک ہے نا آ سر بیٹھے بولے ٹھیک ہے بھائی تہارے پوچن تو ماٮٔے تمہارا تو زید کو تشبی جو شعر کے ساتھ دیں گے دم کے اندر دیں گے یا بہادری کے اندر دیں گے تو کیونکہ دم تو فقط شعر میں ہے زین میں تو دم نہیں تو وجہ تشبیہ کی مشترک ہونی چاہیے اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حضور جو بات کرتے تھے کافر لوگ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے سنتے تھے نا سما تو تھا لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ نہیں سنتے تو کون سا سننا نہیں سنتے سما نافع کیا جس کو سمائے قبول کہا جائے سما نہ کہا جائے کہ کافر سما نافع نہیں سنتے تو جب کافروں کے اندر سماع نافع کی نفی ہے مترک سما کی نفی آئے تو مردوں کے اندر بھی کس سما کی نفی کرو گے سما نافع اس کی نفی کرو گے مترک سما کی مشترک سما کی کرو تو مشترک نہیں بنتی وہاں بھی یہی کہیں گے کہ سما نہ مردہ مر گیا ہے آپ اس کو جا کے تبلیغ شروع کر دیں تو یہ سنے گا بھی تو یہ سیما اس کے حق میں نافع ہوگا اور تبلیغ کا وقت کیا تھا دنیا تھی ادھر توبہ کرتا ادھر سمجھتا ایسا وہاں سنے بھی صحیح تو سننا ناپے نہیں ہوتا وہاں بھی سما نا ادھر بھی نظر سما ہے اس کی دلیل یہ مومن کے کون سا سما ہے سمجھنے کی تو کوشش کرے نا اب سوز یہ ہے کہ قرآن کو سمجھتی نہیں دنیا ایسے اونٹ پٹانگ مارتی ہے قرآن کا سمجھنا معنی جا ہم منطق وغیرہ فلسفے کے اندر وقت ضائع کر دیتے ہیں یا ایسی عربی کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں جو تربی عربی صحیح عربی کی ٹانگ توڑنے والی قرآن کی طرح اللہ کے بندے عربی بھی وہی سیکھو جو قرآن عربی ہے دیکھو جی مبادی قیامت پہلے بات وہ چلی آ رہی تھی کہ یہ قیامت کے منکر ہیں کون منکر ہیں جی کافر لوگ منکر ہیں نا آپ فرمایا اب تو قیامت کا تم انکار کرتے ہو چاہے تمہارے سامنے کیا پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن کل ایک وقت آئے گا کہ جانور تمہیں کہے گا کہ قیامت ہے اس کی بات بھی مان لو گے کس کی جانور کی بات بھی مان لو گے آج قرآن کی بات نہیں مانتے وہ جانور کہاں سے نکلے گا صفا پہاڑی سے بیت اللہ کے اس طرف صفا ہے اس طرف مروہ ہے سے دوڑتے ہو نا تو اسی صفا پہاڑی سے صفا پہاڑی پھٹے گی وہاں سے ایک جانور نکلے گا عجیب اور کا جانور ہوگا سمجھے اور وہ لوگوں کو سمجھائے گا کہ اب تو مان لو قیامت کو مان لو کیا مت آنے والی ہے اور اس کے سامنے جو لوگ آئیں گے نا حیرت زدہ ہو گے پھر وہ مومن کو نشان علیحدہ لگائے گا کافر کو نشان الگ الگ آگا امتیاز ہو جائے گی یہ مومن ہے یہ کافی تو دعوت اور کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں قرآن جو بات کہے وہ مان لو کیا یا اپنی عقل پہ چلو گے اپنی عقل پہ چلنا ہے تو یہ سلیمان کا معذہ نہ مانو وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو تخت آ گیا نہ مانو اس کو بھی نہ مانو گے موجا سب کا انکار کر دو دیکھو جی مبادی کیا مجھے لکھا ہے وحض وک القول علیہ اور جب پوری ہو جائے گی بات قیامت کی ان کے اوپر یا بات سے مراد ہے قیامت کی بات اور جب پوری ہونے لگے گی بات قیامت کی ان کے اوپر تو نکالیں کہ ہم واسطے ان کے ایک عجیب الخلقت جانور زمین سے اس صفا پہاڑی سے ایک عجیب الخل کا جانور زمین سے باتیں کرے گا ان کے ساتھ وہ کیسے باتیں کرے گا انا سکانو آیا یہ لکھ لو جی یہی بات کرے گا یہ بات جانور کے منہ سے نکلے گی حکایت کو لابا یہ بات نکلے گی جانور کے منہ سے لیکن حقیقت کے اندر یہ بات ہوگی کس کی اللہ جیسے تمہارے منہ سے قرآن نکل رہا ہے نکلے گی جانور کے منہ سے بات اللہ کی یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک کافر لوگ تھے ہماری ایتوں کے ساتھ یقین نہیں کرتے تھے اور خاص کر وہ ایتیں جو قیامت کے بارے میں ہیں وقت مان لیں گے وہ یوم ناشر کلتن فوجہ کیفیت حشر کافیت حاصل ایسے ہوگی کہ ہر ہر امت سے اللہ تبارک و تعالی گروہ کو نکالیں گے اور گروہ مقذبین کا ہوگا ہر امت سے کس کو نکالیں گے گروہ کو مقذبین کا گروہ ہوگا کافوں کا جھٹنا والوں کا جیسے اکٹھا کریں گے جمع کریں گے ہر امت سے ایک ایک گروہ کو ان لوگوں سے جو تکذیب کرتے تھے ہماری آیات کی پھر ان کی جماعت بندی ہوگی بناؤ جی صفے بناؤ بو پہلے بڑے بڑے بدماش کھڑے ہوں پھر دو نمبر تین نمبر حتھا جاؤ یہاں تک کہ جب آئیں گے محشر کے اندر میدان حشر کے اندر کالا اللہ فرمائیں گے کیا جٹھلایا تھا تم نے میری ایتو کو حالانکہ تم نے سوچا ہی نہیں تھا کم از کم میری ایتوں میں سوچتے نے علم کو دخل دیتے ہماری ایتوں کے اندر اے جٹھلاے تم نے ایت میریوں کے اور نہ یہاں کیا تھا تم نے ساتھ انہی تو کے بہتبار علم کے علم کے ذریعے سوچ لیتے ام گا کن تم تا বলوں بلکہ تم بدلاؤ کہ کیا عمل کرتے تھے تم تم بولو خود بتلاؤ کہ ماگا کن تم تا বলوں کیا عمل کرتے تھے تو وا وا قال قول عليهم انجام مقزبین اور واقع ہو جائے گی بات آزاد کی ان کے اوپر بس اب ظلم کے بس وہ نہ بول سکیں گے اس و معذرت بھی نہیں کر سکیں گے علم ی رو دلی لکلی برائے امکان قیامت دلی لکلی برائے امکان قیامت کے قیامت ممکن ہے کیا نہیں دیکھتے کہ بیشک کیا ہم نے رات کو تاکہ سکون کریں بھی اس کے اور دن کو دکھلانے والا دن آتا ہے ہر چیز نظر آتی ہے بے شکس میں البتہ نشانیاں قدرت کی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا تھا جی دلیل کس کے بارے میں تھی امکان کی آمد کیامت ممکن ہے اب احوال کی یعنی بکوے کی آمد امکان قیامت کے بعد بکوے کی آمد قیامت احوال قیامت اور جس دن کے پھونکا جائے گا بی سور کے یہ نفخہ اولہ ہے فاضیہ منفی سماوا یہ تاثیر اول جانداروں میں پہلی اس کی تاثیر جانداروں میں ہوگی جن میں روح ہے جان ہے پس گھبرا جائیں گی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں گھبرانے کے بعد مر جائیں گی پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تمام جاندار گھبرائیں گے اس کے بعد مر جائیں گے یہ سمجھ گیا اچھا اللہ منشاء اللہ مگر جن کو اللہ چاہے گا وہ سور کے ساتھ نہیں مریں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو بعد میں موت دے گا وہ کون ہیں جو سور سے نہیں مریں گے چار مقرر فرشتے اور حاملین عرش سمجھ رہے ہو چار مقرر فرشتے کون ہیں جی جبریل مکیل اسرافیل اور یہ بھی نہیں مریں گے سور کے ساتھ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش وہ بھی نہیں مریں گے لیکن بعد میں اللہ اپنے کن سے مار دیں گے کیونکہ کلو نافسن غائق بہت ہے نا وہ کلو آخرین اور سب کے سب آئیں گے اللہ کے آگے آج بن کے تو تاثیر اول کے میں تھی جی جانداروں میں نا اب دوسری تاثیر دیکھو وہ تاثیر ثانی جمادات میں یہ جمادات پہاڑ ہو گئے تاثیر جمادات میں اور دیکھتا ہے تو اب پہاڑوں کو گمان کرتا ہے تو ان کو بڑے مضبوط حالانکہ یہ قیامت کے دن تمر مر صاحب اڑتے پھریں گے جیسے بادل اڑتے ہیں اڑتے پھریں گے جیسے بات اب آپ سوال کریں گے کہ یار ان کو کیسے اڑا دیں گے بڑے بڑے پہاڑ پر میں سن اللہ یہ کس کا فیل ہوگا اللہ کا فعل ہوگا جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو توڑ بھی سکتا ہے ان نو خبیروں میں مارتا من جا بلحسنات قانون مجازات قانون مجازات جو لائے گا نیکی کو بس واسطے اس کے بہتر ہوگا اس نیکی سے ایک کے کم از کم دس ملیں گے اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے وہ من جا بھی سیاحت یہی قانون مجاغات چلا رہا ہے اور جو لائے گا برئی کو بس اوندے ڈالے جائیں گے منہ ان کے کس کے اندر آگ کے اندر کہا جائے گا ان کو کہ نہیں بدلہ دیے جاتے تو مگر ان اعمال کا جن کو تم کرتے تھے انما عمر تو تمام دلائل کا سمرا ثمرائے دلائل اور دلیل واہ سمرائے دلائل اور دلیل واہ یقینی بات ہے کہ حکم کیا گیا ہوں میں اس بات کا کہ عبادت کروں میں رب اس شہر کی فریدہ نمبر ایک شہر کون سا ہے جی مکہ عبادت کروں میں رب اس شہر کی اس شہر کا جو رب ہے وہ رب جس نے محترم بنایا اس کو بالا کل شاہ اور اس کے ملک میں ہر چیز ہے باہ مرکا نکونا فرید نمبر کتنی جی دو حکم کیا گیا ہوں یہ کہ ہو جو فرم برداروں میں سے بان عطر القرآن فرید نمبر 3 یہ کہ پڑھتا رہوں میں انگریزی کو ایسے کس کو پڑھوں ہاں قرآن کے دار محبت ہو وہ منتدا پد و شاخ کے ہدایت پاتا ہے تو ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے واد ہے وادہ و منظ یہ وعید ہے جو گمراہ ہوتا ہے تو کہہ دو سوائے کے میں تو ہوں ڈرانے والوں میں سے واہ کول الحمد لِلَّهِ، یہ فریضہ نمبر کتنی ہے جی چار اور کہہ دے تو سب تعریفیں اللہ کی ہیں سجوری کو مایات ہی ان قریب دکھائے گا تم کو واہ کیا آیات سے مراد ہے, واقعات قیامت پس پہچان پہچانو گے ان کو اب تو انکار کرتے ہو نا واقعات کو دے کے پہچان لوگے وہ ماربو کا بغافل غافیل یہ بعید منکرین ہے اور نہیں رب تیرا غافل اس سے کہ کرتے ہو تم